اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں روزی دی پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جنلائی گا کیا تمہارے شریعتوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے اور برتری ہے اسے ان کے شرک سے